ہاں آپ کی آمد سے پہلے اس میں آمد کا اگر تذکرہ ہوتا تھا تو اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے اور اس کی وجہ کیا اس لیے کہ آپ کا یہ نام آپ سے پہلے کتابوں میں موجود تھا الصف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور آپ کے اس نام کا ذکر عیسا علیہ سلا اسلام نے بنی اسرائیل کے سامنے کیا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے موسی علیہ اسلام کو دی گئی یعنی تورا اور میری بے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت سناؤ جس نے میرے بعد آنا ہے اس کا نام ہے احمد طبقات ابن ساد میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ آپ کے اس میں محمد سے پہلے نام احمد تھا پھر اس کے بعد محمد رکھا گیا اور جیسے ہی احمد اور محمد نام سے آپ معروف اور مشہور ہوئے اس کے بعد یہ دو نام عرب کے اندر رواج پا گئے ان دو ناموں کی کثرت شروع ہو گئی اور لوگوں نے بھی یہ نام احمد اور محمد رکھنا شروع کر دیے تو یہ خوبصورت نام ہے اور ان ناموں کا آپس میں ذرا تقابل دیکھیں محمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ قابل تعریف قابل ثنا قابل مدہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد جس نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے اس تفضیل تفصیل کا سیکھا ہے حمد سے ہے جس کا مانا سب سے زیادہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے اور ان دو ناموں کو جب ملائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ کمال کا ہے رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ رب العزت کی حمد و سنا کرنے میں سب سے زیادہ کامل انسان ہے اور نتیجہ کیا نکلا جب آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں تو رب العالمین نے بھی آپ کو سب سے زیادہ قابل تعریف بنا دیا اگر سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ سب سے زیادہ محبوب بھی بنائے گا سب سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کریں گے تو اللہ سب سے زیادہ مقرب بھی بنائے گا سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے یہاں بھی سب سے زیادہ قابل ذکر آپ بنیں گے محمد کس وجہ سے بنے احمد کی وجہ سے اور اگر آپ کی حمد کو دیکھنا ہے آپ نے اللہ کی حمد کیسے کی تھی تو اس کی بہت ساری صورتیں آپ کو ملیں گی ان صورتوں میں سے ایک صورت اللہ کی حمد اللہ کی سنا اللہ کی پاکزگی اللہ کی جلالت اللہ کی عظمت اللہ رب العزت کی تنظیم سبحان اللہ ولا واللہ اکبر کے ذریعے سب سے زیادہ اس آواز کو اگر کسی نے بلند کیا تو کائنات کی وہ ایک ہی شخصیت ہے وہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد تیئیس سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوکس یا آپ کی توجہ آپ کی توانائی کا جو مرکزی نقطہ تھا اس توانائی کو صرف کرنے کا وہ اللہ رب العزت کی عظمت آپ کی جلالت اللہ رب العزت کی کبریائی اللہ کی توحید اللہ کی شان اللہ کے مقام کو بیان کرنے میں گزری وہ ربا دوسری وہی آتی ہے کیا کہا اپنے رب کی بڑائی بیان کریں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا اور یہ آغاز آپ کے اختتام تک جاری رہا لا الہ الا اللہ سے آواز بلند ہوئی؟ اور جب آپ کا دنیا سے اختتام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا کہہ کو برباد کر دے تباہ کر دے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا اللہ تجال قبری وسن میری قبر کو میلا گانا بننے دینا ہمیشہ ایک ہی بات ہر موقع پر اپنوں کے سامنے اور غیروں کے سامنے ایک ہی بات ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اس کی جلالت اس کی بزرگی اس کی برتری اور اللہ رب العزت کی سنا اور اس کی ہم. یہ ہم کی ایک صورت ہے دوسری صورت آپ کی اداؤں کو دیکھیں آپ کی اداؤں کو دیکھیں سو رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کھا رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کھا کر فارغ ہوئے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کچھ پی رہے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ پی لیا ہے تو اللہ کا دیکر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا دکر مسجد سے جا رہے ہیں اللہ کا دیکر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں کسی کو شادی میں مدو کیا ہے تو آپ اس کی شادی میں آپ دعا دیتے ہیں، ولادت پر دعا دیتے کسی نے مہمان نوازی کیا تو دعا دیتے ہیں لباس پہننے تو دعا دیتے ہیں۔ نئے لباس ہے تو دعا ہے کسی اور کو لباس دیکھ لیا دعا ہے ہر نماز کے بعد اذکار ہیں نماز کے اندر اذکار ہیں الغر صبح شام کے اذکار ہیں سونے کے اذکار ہیں آپ کی زندگی <تصح> کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا دکر نہ ہو آپی کی کتابیں اٹھا لیں وہاں آپ کو ملے گا استعادہ کا بیان وہاں آپ کو ملے گا الادعیہ دعاؤں کا بیان اسکار کا بیان اور اس میں آپ کو سینکڑوں حادیث ملیں گی جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ رسول اللہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور منقول ہے اور اس دعا میں کیا ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی سنا ہے اللہ کی بڑائی ہے اس کی پاکیزگی برتری ہے اس کی کبریائی کا اظہار ہے خوشی ہے تو اللہ کا ذکر ہے غمی ہے تو اللہ کا ذکر ہے ہر موقع پر اپنی زبان مبارک سے ایسے الفاظ جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بن جائے یہ ہیں احمد جس ذات نے اللہ بل عزت سے اس کی حمد میں اس طرح کا اظہار کیا ہو اس طرح کی محبت کی ہو اس طرح کا شکریہ بجا ہو تو وہ شخصیت محمد کیوں نہیں بنے گی اس کی سنا کیوں نہیں ہوگی اس کے تذکرے کیوں نہیں ہوں گے ورفا نال کا کیوں نہیں ہوگا اپنے اور خیر اس سے محبت کیوں نہیں کریں گے اس نبی کی سیرت کے بارے میں اپنے اور غیر ذکر کیوں نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر عزت چاہیے اگر تعریف چاہیے اگر مقام چاہیے اگر شان چاہیے تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں اور اللہ کے ہاں شان اور مقام حاصل کرنے کے لیے اس رب کے ساتھ جڑنا ہوگا اس کی تعریف اس کی توحید اس کی عبادت اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اس کی بندگی کا حق ادا کرنا اگر یہ سلسلہ جڑ گیا تو رب العالمین عظمتوں سے نوازے گا عزت صرف دین میں ہے جس نے بھی, بھی, بھی, بھی دینی مزاج کو دینی نظریے کو دینی فکر کو دینی سوچ کو دینی رنگ کو اپنایا اللہ رب العزت نے اسے عزتوں سے نوازا اور جس نے ان چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر کسی اور کی سیرت اور ودا کتھا کو اپنا کر کسی اور کے اسٹائل کو اپنا کر کسی اور کی ودا کتھا کو اپنا کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اسے ذریع کر دیا صاحبہ کیا کہتے ہیں ہم نے اسلام جب سے قبول کیا ہمیں عزتوں اور شان اور شوکت سے اللہ نے نوازا اللہ کی قسم جس نے بھی اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اسے کر دیا ولی اللہ عزتوں ولی رسول ہی ولی مبین عزت کا سر چشمہ مرکز اور ممبا اللہ کی ذات ہے پھر اللہ رسول اپنے رسول کو عزت دیتا ہے اور اپنے رسول کے ماننے والے, اس پر ایمان لانے والے اپنے اہل ایمان کو اللہ رب نوازتا ہے جتنا اللہ سے ڈریں گے جتنا پرہیزگاری ہوگی جتنا اللہ سے جڑیں گے جتنا اس کی تعریف کریں گے جتنا اس کے لیے جھکیں گے جتنا اس کے پیغام کو عام کریں گے جتنا اس کے قانون کو تسلیم کریں گے اتنا اللہ کے یہاں عزت اور کو حاصل لیکن افسوس کی بات تو <سلام> یہ ہے <سلام> وہ خوبصورت الفاظ جو اسلام نے ہمیں دیے جس <سلام> میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے اللہ کی بڑائی ہے ہم نے اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس الفاظ کو نکال دیا کہاں ہیں ہماری اللہ کی حمد اور سنا میں بنیادی مقامات کے اندر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں گھر سے نکلنے کی دعا بیت الخلاء کی دعا باہر نکلنے کی دعا لباس پہننے کی دعا کھانے سے پہلے کھانے کسی میزبان کو دعا دینا کسی کی شادی میں مصنون دعا پڑھنا کسی کی ولادت پر مصنون دعا دینا کسی کو برکت کی دعا دینا اچھے لباس پر دعا دینا یہ دعائیں ہماری زندگی میں کہاں ہیں جہاں ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اللہ رب العزت کی سنا اور مداح اور بڑائی اور برتری کا ذکر بھی ہے بالکل غائب اور پھر وہ اسلامی الفاظ اس کی جگہ پر غیر مسلموں کے الفاظ شامل ہو گئے ہم السلام علیکم و اللہ و براکاتو کے الفاظ کہاں کرتے ہیں اشارہ دوسرے الفاظ جزاک اللہ اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ میں نے ایک مثال دی ہے سینکڑوں جہاں اسلام نے آپ کو الفاظ سکھائے ہیں اللہ کے رسول کی عادت آپ کو ملے گی آپ کا مزاج ملے گا آپ اسلامی الفاظ کو استعمال کرتے تھے ہم نے سب بدل دیا غیرو کرنگ غالب آ گیا ایسے الفاظ بولے جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ پڑھا لکھا ہے اس کو انگلش بڑی آتی ہے اور یہ انگریزوں سے بڑا متاثر ہے جبکہ آپ کی زبان پر عربی الفاظ کو غلبہ ہونا چاہیے جس سے یہ پتا چلے عربی کے ساتھ عربی کلام کے ساتھ عربی تکلم کے ساتھ اسے بڑی محبت ہے اس لیے کہ ہمارا دین عربی میں ہمارے نبی عربی تھے اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ زبان عربی ہے اور تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے پھر اس کے بعد ہمیں جتنے بھی معمولات کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتے ہیں جس میں اللہ کی حمد ہے اللہ کی سنا ہے پھر ہمارے لیے بھی اس میں کچھ اللہ سے مانگا گیا ہے وہ کس کو دعائیں یاد ہیں صبح شام کے ازکار یاد نہیں ہیں جو اپنے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جنازے کی دعائیں نہیں آتے اور ہر سے جنازے پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد کے بنیادی اسکار نہیں آتے عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہے ہیں سونے کے اسکار یاد نہیں ہیں وہ دعائیں جو روزانہ کی بنیاد پر ضروری ہیں گھر میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی باشروم میں داخل ہونے کی نکلنے کی کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ جو بنیادی اسکار ہیں جو روزمرہ کے جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور یاد ہونے چاہیے اور بر موقع وہ ہماری زمان پر جاری ہو جائیں لیکن ہمارے معمولات میں نہیں وجہ کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ موبائل کا فتنہ ہے کسی مجلس میں آپ کے پاس موبائل ہے آپ اس میں مصروف ہیں اور آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ دعا پڑے اس شیطان نے اس فتنے آپ کو یہ سارے مواقع سے معروف کر دیے پوری رات لمبی لمبی دیر تک موبائل دیکھتے رہیں گے اور جب موبائل بند ہوگا یا بند کرنے کا ٹائم ہوا تو اللہ کا اموت و احیاء یہ دعا کو پڑھتے ہوئے موت آئے گی کیونکہ ہم نے دین کو اجنبی کر دیا صرف صرف مسجد سے تعلق ہے ٹائم ملا تو نماز پڑھ لی بس آپ دین بن گئے دین داری کے لیے اس میں احمد میں موجود یہ وصف کہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے آپ دعا پڑھتے ہیں نا فلا تکل الا نفسی ترفت آئین اے پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا آنکھ کے جھپکنے کی بقدر میں تیری رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا تیری توجہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تیری آفیت کے بغیر نہیں رہ سکتا تیرے فضل کے بغیر نہیں رہ سکتا میری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کیسے سارا سارا دن اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جاتا ہے جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوں جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور مجلس ختم ہو گئی اس مجلس میں اللہ کا ذکر شامل نہیں تھا کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے ایسی ہر مجلس آپ کو شرمندہ کر دے گی آپ شرمسار ہو جائیں گے کہ میں مجلس میں بیٹھا رہا فلا فلا دن فلا فلا دن موقع پر یہ سجی ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی چار گھنٹے کی اور اس چار گھنٹے میں میں, میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا مجلس ختم ہوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا شرمندہ ہو جائیں گے صرف اس ایک مجلس کی وجہ سے کتنی سینکڑوں مجلس ہی ہماری ہماری تفریح ہمارا بیٹھنا، ہماری گیدرنگ جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور یوں ہی چلے جاتے ہیں اور دعا بھی نہیں پڑھتے مجلس کے اختتام کی کہ ہمارے گناہ کا کفارہ بن جائے کل قیامت کے دن ہمارے لئے نگاہ حسرت بن جائے آپ نے کبھی غور کیا اللہ کے رسول بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں اور دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بکا من الخوبت والخبائز یہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں شیطانی مراکز ہوتے ہیں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کر چلے گئے اور جب باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے غفران کا اے اللہ معاف کر دے کس چیز کی معافی کون سا گنا کیا گناہ تو کوئی نہیں کیا اب تو اللہ کو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کر گئے تھے اور باہر نکلنے کے بعد غفرانہ کا اس لیے کہ یہ جو 10 منٹ کا ٹائم ہے پانچ منٹ کا ٹائم ہے تین منٹ کا ٹائم ہے اے اللہ تیرے ذکر کے بغیر گزارا ہے اس بیت الخلا میں تیرا تذکرہ نہیں کر سکا اے اللہ مجھے اس تذکرے میں غفلت کی وجہ سے جس کا ایک شریع ذر بھی ہے اس کے باوجود بھی اللہ میں تو سے معافی مانگتا ہوں پھر وہ جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے اور آپ نے کوئی شری ازر نہیں ہے اور اللہ کا دیکھ ترک کر دیا ہے بتائیے اس پر تو معافی کتنی مانگنی پڑے گی شرم سار ہونا پڑے گا اللہ میں اتنا غافل اتنا سخت مزاج ہو چکا ہوں اتنا غافل ہو چکا ہوں اس مجلس میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ موبائل کے ساتھ جڑا ہوں اس فتنے کے ساتھ جڑا ہوں یا کسی فتنہ پرور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے سارا وقت ضائع کر دیا اور اس میں تیرا ذکر نہیں کر سکا اے اللہ مجھے معاف کر دیں اور معافی کا مطلب یہ ہوگا ایسی حرکت دوارہ نہیں کرنے احمد ونے کے لیے حمد میں موبالگا کرنا ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد ودین آمن اشد اللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید تر محبت اللہ سے کرتے ہیں شدید تر محبت اللہ سے کرتے ہیں دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ رسولوں سے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آپ کے اہل بیت سے ہے صحابہ سے محدسین سے تابین سے مساجد سے ہے ہر شریفین سے کہیں سے بھی کسی سے بھی محبت ہے وہ ساری محبت صرف اللہ کی وجہ سے ہے اور اگر اللہ کو درمیان سے نکال دے اور پھر کسی سے بھی جتنی چاہ کر محبت کر لیں اللہ کی قسم اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی سے محبت ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اسے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو اس سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کون کرتے ہیں اہل ایمان کتنی کرتے ہیں سب سے زیادہ اور اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو سب سے زیادہ ذکر کس کا ہونا چاہیے اللہ کا جس کی ایک صورت یہ ہے آپ کو, کو خوشی مل جائے آپ کو, کو خوشی مل جائے تو زبان پر سب سے پہلا اگر تعریف کا جملہ کسی کے بارے میں نکلے تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا فضل ہے من فضلی یہ میرا رب کا فضل ہے اگر اس کا فضل نہ ہو اس کی توفیق نہ ہو اس کی نعمت نہ ہو تو مجھے کوئی نواز بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بھی فکر اللہ کا کرنا ہے لیکن کیسے صبر کے ساتھ آپ کیا کہتے تھے جب آپ کے بیٹے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالی آپ کی گود میں آپ کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے آنکھوں سے جاری ہیں، صحابہ ہے، آپ بھی رو رہے تو آپ نے فرمیا، ہاں، انا یا ابراہیم لخت جگر تیری جائیگی کی وجہ سے ہم زدہ ہیں لیکن ولا نقول ما ربنا، اس تکلیف کے موقع پر بھی اس زبان سے صرف وہی جملہ نکلے گا جس سے میرا رب رادی ہوگا سبر ہے تو بھی اللہ کا ذکر ذکر خیر شکر کا موقع ہے تو بھی سب سے پہلے جو سنا اور تعریف ہے وہ اللہ کے نکلے یہ ہے اللہ سے محبت توحید کے تذکرے کا موقع مل جائے تو اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کریں اور شر کی نفی کریں اور جب نماز کا وقت ہو جائے پھر صرف نماز ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ کے رسول وہ احمد ہے اور آپ کی حمد میں نماز کا ذکر نہ ہو تو یہ حمد مکمل ہوگی سید عائشہ فرماتی ہے ازان ہوتی تھی رسول اللہ گھر میں باتوں میں مصروف ہمارے ساتھ مصروف لیکن ازان سننے کے بعد آپ ایسے ہو جاتے جس طرح ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں کیوں اب یہ وقت اللہ رب العزت کے ذکر کا ہے اللہ کی بندگی کا ہے جو وقت اس کا ہے بس وہ اس کا ہے اور جب نماز میں چلے جاتے تھے نماز میں موجود ہوتے پھر دنیا کے سارے خیالات سے نکل کر اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے تھے اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو کسی سے محبت ہو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے جب کسی سے کسی کو محبت ہو جائے تو اس پر باتیں کرنا اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنا اس کے ساتھ لاؤ لگاؤ کرنا اس کے ساتھ تعلق کو بڑھانا قربت کو بڑھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن جاتا ہے اور اہل ایمان کو تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں چلے جاتے تھے پھر بھول جاتے تھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا لوگ کر رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہی ادا صحابہ اکرام کی نمازوں میں مل جائے گی آپ ایسے عجیب قسم کے واقعات سنیں گے تیر لگا ہوا خون نکل رہا ہے صحابی کو پرواہ نہیں ہے وہ اپنی نماز مکمل کرنے میں کوئی صحابی اپنی صورت مکمل کرنے میں کوئی اپنی کرنے کرنے کرنے مکمل کرنے میں. کہ میں تلاوت مکمل کہ کے بعد پھر اس تیر کو دیکھوں گا اس خون کو دیکھوں گا اب فیونا جی ربا اب وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو سب سے آخر میں آتے اور اگر آ وقت پر سب سے آخر میں یا سب سے پہلے تو نماز میں جانے کے بعد پھر نماز میں نہیں ہوتے دکان کا خیال تجارت کا خیال کاروبار کا خیال گھر کی پریشانیاں ملک کی پریشانیاں سیاست کی پریشانیاں معیشت کی پریشانیاں سارے درد ہمارے سر میں چڑے ہوئے نتیجہ تو نماز میں ہونے کے بعد بھی نماز میں نہیں ہوتے کہاں سرگوشیاں اللہ سے یہ محبت اللہ کی حمد کر رہے ہوں اللہ مباعید بہینی آپ پڑھ رہے ہو اس کا سلور حاصل کریں یہ دعائیں اتنی زبردست ہیں سورت الفاتحہ دعا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے رکوع کی دعا سجدے کی دعا تشاود کی دعائیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر توجہ اس دعا پر ہو اس کے معنی پر ہو تو پھر آپ کو اس طرح کے خیالات سے بالکل پاکتر ہو کر اب اللہ کی بندگی میں کھڑے ہوں پھر نہیں آپ کو پتا چلے گا یہ نماز پندرہ منٹ کی ہو گئی ہے پھر نہیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نماز بیس منٹ کی ہو گئی ہے اور اگر اس طرح کے خیالات ٹینشن کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تو دو منٹ بھی اگر اوپر ہو گئے آپ کو یہ بھاری پڑتے ہیں آج بڑی لمبی نماز ہو گئی اس لیے کہ آپ دس منٹ کے لیے آئے تھے بعض لوگ آتے ہیں آخر میں کہ صرف جمعے کی دو رات پڑھ کر فورن نکلنا ہے پھر ان بد نصیبوں کو شکی القلب کو پیچھے رہنے والوں کو رب العالمین بالکل پیچھے ہی کر دیتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے کیسے جڑنا ہے جس طرح ہمارے نبی جڑے اللہ رب العزت کی حمد میں ذکر میں ازکار میں عبادت میں نماز میں قرآن کی تلاوت میں ذکر کی ساری صورتیں اللہ کے حمد کی ساری صورتیں اور ان صورتوں میں اللہ کے ساتھ جڑ جائیے یہ ہے احمد اللہ کی خوب تعریف کریں خوب تعریف کریں خوب مدہ کریں خوب سنا کریں مصرون اسکار کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے چلے جائیں اور پھر دیکھیں آپ کی منزلت کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے آپ کی رفت آپ کی شان آپ کی عظمت آپ کو بلندی کی طرف نظر آئے گی اس کے بعد تیسرا نام آپ نے ذکر کیا ماہی اللہ نے مجھے ماہی بنایا ہے ماہی اللہ اللہ کفرا میں وہ ماہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کفر کو مٹانا اور رسول اللہ نے کفر کو مٹایا ہے کیسے تیئیس سال آپ کی زندگی اس کا اول دن سے آخری دن تک ایک ہی مشن تھا ایک ہی مشن تھا اور وہ مشن کیا تھا کم فاندر نبی کھڑے ہو جائیے اور اس قوم کو ڈرائیے کس سے ظلمت سے شرک سے کفر سے نوست سے جاہلیت سے اور ان کو جوڑ دیجیے اللہ کے ساتھ اس کی توحید کے ساتھ نبی کی سنت کے ساتھ جنت کے راستے کی طرف اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور قربتاری کے ساتھ اور اتصال کے ساتھ انہیں نیکی کی طرف لگا دیں صراط مستقیم کی طرف لگا دیں یہ پیغام آپ کو ملا اور تیئیس سال میں رسول اللہ وسلم پھر بیٹھنا بھول گئے دین کی خدمت میں دین کی تبلیغ میں نشور و اشارت میں آپ نے اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا تیرہ سال مکی دور کے شدید ازیتوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے اس کی توحید کو بلند کرتے رہے اور کفر کو مٹاتے رہے گلی گلی کوچا کوچا قبیلہ قبیلے ہر جگہ جا کر آپ نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور شرک کو اکھاڑ پھینکا اور شیرک سے قوم کو ڈرایا اور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی میں گزرے کبھی جنگ بدر ہے کبھی جنگ احد ہے کبھی خندق ہے کبھی خیبر ہے کبھی فتح مکہ ہے کبھی تبوک ہے کبھی حنین ہے یہ ساری جنگیں کس لیے لڑی اللہ رب العزت کی توحید کے لیے لتقون کلمۃ اللہ ہی العلیہ تاکہ دین سر بلند ہو جائے اور کفر کا نام و نشان مٹ جائے جب مکہ فتح ہوتا ہے اللہ رب العزت نے عرب کے اندر اسلام کو غالب کر کے کفر کو مٹا دیا نے کیا کہا جب مکہ پتہ ہوا جا الحق وزاحک الاطل کا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کے لیے مٹنا ہی ہے کیا فرمایا ہو اللہ نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ تمام ادیان پر دین محمدی کو غالب کر دے چاہے مشرک چاہے کافر اسے ناپسند کرے ایسا ہو کر رہے گا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا مکہ فتح ہوا وہ کفر کے وہ بت تین سو ساٹھ جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنی اثر مبارک سے اپنے صحابہ کے ذریعے ایک ایک کو اتار کر پھینک کر ریزہ ریزہ کر کے پاش پاش کر کے بیت اللہ کی سرزمین کو بتوں کی اس نجاست اور غلازت سے پاک کر دیا اس کو کہتے ہیں اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو مٹانا اور آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے بہت ساری وسیع کی ان میں سے ایک وسیعت یہ تھین جزیر تل عرب جزیرہ عرب سے کسی یہودی کا نام و نشان موجود نہ ہو سب کو مٹا دینا ختم کر دینا نکال دینا خیبر میں بستے والے یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اس معاملے کو بھی ختم کیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے وہاں سے بھگا کر سرزمین عرب کو کفر کے اس نجاست اور غلازت سے یہود و نسارا کی صورت میں موجود تھی اس سے پاک کر دیا یہ مشن آپ کا کفر کو مٹانا یہ آپ کا وصف آپ نے اپنے اقوال کے ذریعے اپنے افعال کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے اپنے اوقات کے ذریعے کیا کیا اس کفر کو مٹایا ہے اس لیے ہمیں بھی یہی پیغام دیا اللہ نے ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بلے گونی تمہیں دین کا پیغام مل جائے اپنی پہنچانا اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے اگر میں چاہتا ہوں اللہ میرا محافظ بن جائے اللہ میرا ناصر بن جائے اللہ میرا مددگار بن جائے تو دین کی مدد کرنی ہوگی دین سے جڑنا ہوگا ذاتی اعتبار سے بھی قولی اعتبار سے بھی سے بھی مالی اعتبار سے بھی دین کی سر بلندی کے لیے اپنا اللہ سے جڑتا ہے دین کی مدد کرنے والا اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے یہ خوبصورت تعلق ہے اس تعلق کو جانے نہیں دینا آج اگر دین کے یہ مراکز قائم ہیں مساجد مدارس انسٹیٹیوٹ یہ وہ ادارے ہیں جو دین اسلام کے مراکز ہیں خیر کے مراکز ہیں ان کی معاونت ان کے ساتھ جننا. ان کی سرپرستی کرنا ان کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کو قائم کرنا وہ کسی بھی اعتبار سے ہو حاضری کے اعتبار سے مشورے کے اعتبار سے اوقات کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے یہ یاد رکھیے آج کے دور میں بہترین صورت ہے اللہ کے دین کی مدد کی اپنے بچوں کو دیندار بنائیں قاری بنائیں عالم بنائیں یہ بہترین صورت ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی اور دین کی مدد کی کون انسار اللہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اگر مدد نہیں کرتے تو یاد رکھیے دین نے غالب ہونا ہے اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے یہ میری عظمت ہوگی یہ میری شان ہوگی میری رفت ہوگی کہ میں اللہ کے دین کا مددگار بن رہا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے اور اگر میں دین کا مددگار نہیں بنتا تو اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے نہ اس دین اسلام کی سر بلندی کے لیے دین میرا محتاج ہے میں محتاج ہوں اللہ محتاج نہیں ہے مجھے ضرورت ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو کس بات ہے کہ میں خود اللہ سے توفیق مانگو ہے. اللہ اس دین کی حفاظت کے سلسلوں میں گھر سے بھی کفر کو مٹانا ہے بدعملی کو نکالے بدعقیدگی کو نکالے اختلافات کو نکالے سود کو نکالے رس حرام کو نکالے شری معاملات اپنے گھر کے اندر داخل کریں تاکہ گھر سے کفر نکلے اگر بدعملی گھر کے اندر ہے رس کے حرام گھر میں داخل ہو رہا ہے بے پردگی گھر کے اندر ہے بدعملی گھر میں ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی نماز نہیں پڑھی جاتی تو کفر تو آپ کے گھر میں ہے آپ نے دوسروں سے کہاں سے لڑنا ہے اس لڑائی کی ابتدا اپنے گھر سے کیجئے اس جاہلیت کے رسم و رواج کا آپ اپنے گھر سے نکالیے ایک وہ وقت تھا جب آپ فتح مکہ سے پہلے مکی دور میں قولو لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے چند ایک آپ کے ساتھ تھے مکی دور میں چند افراد آپ کے ساتھ تھے لیکن ایک دور وہ ہے جو مکہ فتح ہوا اس کے بعد اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے دس ہجری حجت الوداع کا موقع ہے آپ کے سامنے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اقرا موجود ہیں اسلام غالب آ گیا کفر مٹ گیا کفر چھپ گیا شرک چھپ گیا بھاگ گیا یہ اسلام کی سر بلندی ہے اور اس موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا میرے صحابہ آج میں اس جگہ جاہلیت کی ہر رسم کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں اور میں نے آپ نے بہت ساری چیزیں لے کی ان میں سے ایک خاندانی لڑائیاں بنی ہرسا کا ایک قتل بنو حزیل نے کیا تھا اور وہ سلسلے لڑتے لڑتے مارتے قتل کرتے جاری تھے تو آپ نے فرمایا آج اس جاہلیت کا خاتمہ میں کرتا ہوں بنی ہارسا کے اس مقتول کو اس کے خون کو ماف کر کے اب ہم بنی حزیل سے اس کا بدلہ نہیں لیں گے پھر آپ نے جاہلیت کی دوسری صورت وہ اے سود میں <متلا> اپنے خاندان سے سب سے پہلے ابباس <متلا> رضی اللہ تعالیٰ جو سودی معاملات تھے ابھی تک حرام نہیں ہوا اب حرام ہو گیا اب میں اس معاملات کو ختم کرتا ہوں آج کے بعد نہ سود کوئی لے گا نہ کوئی سود دے گا اصل رقم واپس لے سکتے ہو سودی رقم واپس نہ دینی ہے نہ لینی ہے جاہلیت کی رس رس میں ختم پھر اور آپ بہت سارے احکامات آپ نے بیان کی ہمیں جاہلیت کی رسموں کا نکالنا ہے وہ خوشی کے موقع پر ہو یا غمی کے موقع پر ہو اور آج جاہلیت بڑی نکیہ ہمارے دور میں موجود ہے وہ خوشی کے موقع پر بھی جاہلیت ہے اور غمی کے موقع پر بھی, بھی جاہلیت ہے جو دور جاہلیت میں ہوتا تھا آج نام نہاد مسلمان وہی سب کچھ کر رہے ہیں شادیاں دیکھ لیں مسلمانوں کی نہیں نظر آئے گا یہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا ہندو کی شادی ہے ساری جاہلی شادی کو مشکل ترین معاملہ بنا دیا گیا ہے اور بدکاری کو آسان تر کر دیا گیا کیوں, کیوں؟ وہ جاہلیت کی رسم و رواج جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کچل ڈالا تھا آج دوبارہ ہم نے اسے زندہ کر دیا اور فوتگی میں وہی جو جاہلیت میں ہوتا تھا آج وہی سب کچھ مسلمان کر رہے ہیں تو ہمیں اسلام کو زندہ کرنا کفر کو مٹانا ہے جاہلیت کو مٹانا ہے ماسیت کو مٹانا ہے اور رسول اللہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ کی یہ جو عظمت ہے یہ جو شان ہے یہ جو رفت ہے جو اللہ نے آپ کے اسما کے اندر رکھی ہے اللہ رب العزت ان میں موجود ہمارے لیے جو دروس ہیں جو اسباق ہیں اسے اپنانے کی اللہ میں توفیق قدا فرما دے اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے سچی غلامی کرنے والا بنا دے باقا حق ادا کرنے والا بنا دے اور نبی کی عظمت شان محبت اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اللہ رب العزت اپنی بندگی اپنی توحید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی تھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیقاتہ فرما دے وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين